بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ مبارک وسلم الدرس سابعہ شہر ستروں سبق اس سبق میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جمع مکسر غیر عاقل سے متعلقہ مثال کے طور پہ ابواب بیوتن النجوم الدروسو القتبو اصر عرو الحم مکاتبو سب الفاظ جمع کے ہیں اور کسی لفظ کے آخر میں بھی نون نہیں ہے نون زبر نہ جس جمع کے آخر میں نہ نون زبر نہ ہو نہ ہی الف و لمبی تا ہو اس جمع کو کیا کہتے ہیں جمع مقصر اور وہ الفاظ جو انسانوں سے متعلقہ نہ ہوں دیگر مخلوقات سے متعلقہ ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں جمع مقصر غیر عقل جو انسانوں فرشتوں اور جنوں سے متعلقہ الفاظ نہ ہوں بے جان اشیاء کے نام اب المسجد المسد مفتوحتن مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اب یہاں جمع مکسر غیر عقل ہے ان کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے کھلے ہوئے اوپن مفتوحتن وہ کیا ہے واحد مانس جمع مکسر غیر عقل کے لیے واحد معانس کا لفظ استعمال ہوتا ہے لمن حاضی البیوت الجدید یہ نئے گھر کس کے ہیں البیوتو کے لیے یہاں حاضی ہی استعمال ہو رہا ہے جو کہ واحد معنس کا اس میں اشارہ ہے ایک معنس کے لیے استعمال ہونے والا اس لیے کہ الب کیا ہے جمع مکسر غیر اکل ہی مدیر شرکتی ہی شی کے معنی میں ایک مونس کے لیے استعمال ہونے والی زمین یہاں استعمال ہو رہی ہے یہ زمیر الب کے لیے وہ یعنی گھر اس لیے کہ الب جمع مکسر غیر عقل ہے مونس کی زمین اس کے لیے استعمال ہوئی ہی مدیر شریکتی وہ کمپنی کے مدیر کے ہیں مدیر کسی بھی ادارے کا سربراہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ہیں ان جمیلۃ ستارے خوبصورت ہیں ہادحد روسن یہ اسباق آسان ہیں الدروس روس جما ہے ادرس کی اس کے لیے ہاد ہی واحد منس کا اس میں اشارہ استعمال ہوا اور آگے سہلۃن منس کا لفظ فل ہندی لغاتن کثیرتن ہندوستان میں بہت سی زبانیں ہیں جدید تو نئی کتابیں کہاں ہیں ہی فیل مکتبتی وہ لائبریری میں ہیں ہی مونس کی ضمیر استعمال ہوئی یہاں القتبو کے لیے کیونکہ القطب جمع مکسر غیر عقل ہے سرور کسر مقصورت جمع ہے کی وہ چارپائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اسر غیر عکل کی بے جان چیز کی جمع مکسر ہے اس لیے ایک مونس کے لیے استعمال ہونے والا اس میں اشارہ یہاں لایا گیا سل کابانی یا تقی ستن جاپانی گھڑی سستی ہے حاض الحمر الحمر جمع ہے الحمارو کی الحمارو کی ایک اور جمع بھی استعمال ہوتی ہے الحمیر جو آگے بریکٹس میں لکھی ہوئی یہ گدے لاہ کسان کے ہیں الحمر یا الحمیر جمع مکسر غیر اکیل اس لیے حاضی ہی استعمال ہوا کتب کنہ یا خواتو تمہاری کتابیں کہاں ہیں اے بہنوں یا فلفسلی وہ کلاس میں ہے ہاضی کتبی یہ میری کتابیں ہیں تل كُتُبُ کتب اختی اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں ہادی ہی مکاتب اللہ بھی یہ طلبہ کے میز ہیں مکاتب مکتب ان کی جمع فی ہاد شار اس سڑک میں اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے اس سڑک پر اس روڈ پر فنادیک و کبیرت بڑے ہوٹل ہیں یعنی بڑے بڑے ہوٹل ہیں فندو کن کی جمع فنادے کو و مشکیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے جدید اتو نئی کتابیں کہاں ہیں کہنا ہو وہ کلاس میں ہیں تو کہیں گے ہی یا فل فصل وہ لائبریری میں ہیں ہی فل مکتب اتی لمن ہاد الکبیر تو یہ بڑے گھر کس کے ہیں کہنا ہو وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ہیں کہیں گے کہ اب واب سیارت مفتو ہے تن واب سیارت مفتو حتن کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہنا ہو جی ہاں وہ کھلے ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ کہ ہی یا تن این کلام المدرے سے استاد کے قلم کہاں ہیں کہنا ہو وہ میز پر ہیں تو کیا کہیں گے یا آل المخبی اینل کلاب کتے کہاں ہیں کہنا ہو وہ میدان میں ہیں تو کیا کہیں گے یا فل میدانی ایمیر گدے کہاں ہیں پارلیمنٹ کو کہتے ہیں بر لمان کہیں گے ہی یا فل بر ائین کتب کی یا مریم آپ کی کتابیں کہاں ہیں اے مریم کہنا ہو وہ کمرے میں ہیں تو کیا کہیں گے کہنا دفاتر طلبہ کی کاپیاں کہاں ہیں کہنا ہو وہ میز پر ہیں تو کہیں گے ہی یا المکی الفنادق الصغیرت چھوٹے ہوٹل کہاں ہیں کہنا ہو وہ اس سڑک پر ہیں تو کہیں گے ہی یا اللہ کی بجائے فی کی پرپوزیشن استعمال ہوگی ہی یا فی رشارے ہی یا فی رال شار ایمن ہاضہ لکلام الجدیدہ تو یہ نئے قلم کس کے ہیں کہنا ہو وہ میرے ہیں تو کہیں گے ہی یا لی کہنا ہو وہ استاد کے ہیں کہیں گے ہی یا تمرین رقم سے مشق نمبر دو ہو ول ہوا یو تبدیل کرنا ہو ول تبدیل کیجئے المبتا مبتدا کو فی کلن ہر ایک میں من الجمل آتی آتی آنے والے جملوں میں سے جم ان جمع کی طرف یا منع کریں گے جمع میں آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کیجیے مثال الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے البابو کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے ال اب واب الباب چونکہ جمع مکسر غیر عقل ہے اس لیے اس کی صفت کیا استعمال ہوگی واحد منس چنانچہ کیا آئے گا الابواب مفتن دروازے کھلے ہوئے ہیں ہاد قلم جدید یہ نیا قلم ہے کلم کی جمع اکلامن اقلام کے ساتھ صفت کیا آئے گی واحد منس جدید اقلام ان نئے قلم ان کے لیے ان دونوں لفظوں کے لیے اس میں اشارہ بھی استعمال ہوگا واحد معنس کا چنانچہ کیا کہیں گے ہاوی ہی اکلام جمیلن ستارہ خوبصورت ہے انجم کی جمع انجوم ان جمع مکسر غیر عقل اس کی صفت آئے گی واحد گول گولتا کے ساتھ چنانچہ کیا کہیں گے انجوم جمیل تن رالی کتاب قدیمن وہ پرانی کتاب ہے کہنا ہو وہ پرانی کتابیں ہیں کتاب ان کی جمع قطب قطب کے ساتھ کیا آئے گی کی صفت واحد مونس گولتا کے ساتھ قدیم اور اس میں اشارہ بھی کیا استعمال ہوگا واحد معانس کا رالے کی بجائے جس کا لکھا ہوا ہے تل کا تل کا کتبن قدیم وہ پرانی کتابیں ہیں رک البیت جمیل وہ گھر خوبصورت ہے کہنا ہو وہ گھر خوبصورت ہیں جمع میں البیتو کی جمع البیوت اور آگے کیا آ جائے گا جمیلتن البویوت جمیلتن گھر خوبصورت ہیں ان کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ بھی وہ جو ایک مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک معنس کے لیے کون سا اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں تل کا دور کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو وہ میری بہن ہے تو کیا کہتے ہیں تل کا اختی تو یہاں بھی کیا آئے گا تل کا کیونکہ یہ جمع مکسر غیر عقل ہے اور جمع مکسر غیر عقل کو ایک مونس کے برابر قرار دیا گیا ہے کہیں کہل کلب جمی لتن ہاد یہ سبق آسان ہے ادرسو کی جمع ادور اور آگے کیا آ جائے گا سہلتن کیا کہیں گے لتن کیا کہ یہ اسباق آسان ہیں ذالک الجبل البعید وہ پہاڑ خوبصورت ہے کہنا ہو وہ پہاڑ خوبصورت ہیں تو جس سے لکھا ہوا الجبل کی جمع الجا اور الجبالو کے ساتھ کیا آئے گا بعید واحد موس گولتا کے ساتھ الجالو بعید پہاڑ دور ہیں اور اس میں اشارہ ان کے لیے تلک الجالو بہید وہ پہاڑ دور ہیں ہاض المکتب مقصور یہ میز ٹوٹا ہوا ہے کہنا ہو یہ میز ٹوٹے ہوئے ہیں المکتبو کی جمع المکاتب اور آگے کیا آ جائے گا مقصورتن اور اس میں اشارہ بھی واحد مونس کا ہاضا کی بجائے کیا کہیں گے ہاض ہی تو کیا ہو جائے گا ہاض ہل مکاتب مقصورتن المکاتب ہل مکاتب مقصورتن, مقصورتن, مقصورتن مسجد جمیل یہ خوبصورت مسجد ہے جمع میں مسجدن کی جمع مسجدن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا مساجدوں مساجدن کیوں نہیں ہے آخر میں تنوین کیوں نہیں اس لیے کہ ہم پڑھ چکے جس جمع میں الف کے بعد دو حروف ہوں وہ جمع غیر منصرف ہوتی ہے اور غیر منصرف میں ڈبل حرکت استعمال نہیں ہوتی غیر منصرف کے آخر میں سنگل حرکت آتی ہے چنانچے مساجد دن کی بجائے کیا کہیں گے ایک پیش کے ساتھ مساجدو آگے جمیلتن یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے یہاں تنوین آ جائے گی ہاوی مساجد و جمیلتن یہ خوبصورت مسجدیں ہیں ہار ہی سا یہ سستی گھڑی ہے ہار ہی ساتن رخیستن یہ سستی گھڑیاں ہیں آگے ہے تلک تائراتو کبیرتن وہ ہوائی جہاز بڑا ہے کہنا ہو وہ ہوائی جہاز بڑے ہیں کی جمع اتائے اتائے کے ساتھ کبیراتن بھی آ سکتا ہے اور کبیرتن بھی اتائے جمع مکصر تو نہیں ہے تو جمع سالم لیکن ہے چونکہ غیر آقل تو اس کے غیر آقل ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی لفظ کون سا استعمال کریں گے واحد منس کا چنانچہ کیا کہیں گے تلک پائے راد وہ جہاز بڑے ہیں ہادہ طالب جدید یہ نیا طالب علم میں ہے طالب ان کی جمع اللہ تو بتائیے کیا آئے گا ہادی ہی نہیں کیونکہ یہ غیر عکل کی نہیں بلکہ آقل کی جمع ہے انسانوں سے متعلقہ جو الفاظ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ آکل کے ہیں وہ عقل مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں چنانچے یہاں قاعدے کے مطابق تو کیا کہیں گے ہا ا لائی تن جدن ہا یہ نئے طلبہ ہیں یہاں ہم نے کہا ہاض ہی نہیں آئے گا ہا آئے گا جمع کے لیے جمع کیونکہ یہ غیر آقل کی نہیں بلکہ آقل کی جمع ہے رالی کر راجولو تاجر ان کبیرم ری کر راجولو تاجر ان وہ آدمی بڑا تاجر ہے کہنا ہو وہ آدمی بڑے تاجر ہیں تو پھر اراجولو کی جمع کیا ہے ارجالو ارجالو جمع مکسر تو ہے لیکن آقل کی ہے کس کی ہے آقل کی آقل مخلوق کی یہاں تل نہیں آئے گا جمع کے لیے جمع کیا آئے گا اولا آئے تو کیا کہیں گے الا کر رجالو کی جمع اور رجولو کی جمع ارجالو کیا کہیں گے الا کر رجالو تاجر ان کی جمع تجارن اور کبیرن کی جمع کبارن چنانچے کیا کہیں گے الا کر رو تجار کی بارن ہاض نہر کبیر یہ نہر بڑی ہے نہر کی جمع انہار اور اس سے پہلے علی فلام لگ گئے تو الہار ملا کے پڑیں گے ہاض ہی الہارو کی بجائے ہاض ہل انہارو کبیرتن الہار چونکہ جمع مقصر غیر عقل ہے انہار انسانوں سے متلطا لفظ نہیں ہے جمع مکسر غیر عقل اس کے لیے حاضی ہی آئے گا اور آگے کبیرن کبیرتن میں بدل جائے گا واحد منس ہاج ہل انہارو کبیرتن یہ نہریں بڑی ہیں اس پوری مشق کا خلاصہ کیا ہے جمع مکسر غیر عقل کو اربوں نے برابر قرار دیا ہے کس کے واحد منت کے تمرین رقم فلاسا مشق نمبر تین و رکھیے فی الما کے خالی جگہوں میں فیما یلی مندرجہ ذیل میں کلمات مناسبہ مناسب الفاظ جس اسم کا تعلق جمع مقصر غیر عقل سے ہو یا کہہ لیجئے کہ غیر آقل مخلوق کی جمع سے ہو اس کے ساتھ استعمال ہوگا اسم واحد منس گولتا والا اور باقیوں کے ساتھ اس کے مطابق البئی کہنا ہو گھر نزدیک ہے تو کیا کہیں گے البئی تو ان انجوم چونکہ غیر آقل کی جمع مکسر ہے جمع مکسر غیر عکل ہے اس کے ساتھ جو اسم استعمال ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے واحد معن گولتا والا مثلا کہنا ہو ستارے دور ہیں تو کیا کہیں گے ان نجوم تن ان نجوم تن دروازہ کھلا ہوا ہے کہیں گے الباب مفتوہن کہنا ہو کلم نیا ہے کہیں گے القلم جدید البو جمع مکسر غیر کل اس کے ساتھ اسم استعمال ہوگا واحد معنز مثلا کہنا ہو گھر پرانے ہیں تو کیا کہیں گے البو یوتو قدیم جمع مکسر غیر کل اس کی خبر آئے گی واحد معنس کہنا ہو دروازے کھلے ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے ال مفتو بند ہیں منگولا کا تن یہ جمع مقصر تو نہیں لیکن ہے چونکہ غیر اکیل کی جمع اس لیے اس کی خبر بھی استعمال ہوگی واحد معنز کہنا ہو گاڑیاں نئی ہیں تو کیا کہیں گے سیاح راتو المن دل و رومال کہنا ہو رومال صاف ستھرا ہے تو کیا کہیں گے المندیل و نذیفن الفناد کو جمع مکسر غیر عقل ہے اس کی خبر آئے گی واحد منس گولتا کے ساتھ کہنا ہو ہوٹل بڑے ہیں تو کیا کہیں گے کو کبیرتن چھوٹے ہیں الفناد کو نزدیک ہیں قریبتن دور ہیں بعیدتن ات اللہ یہ غیر آکر کی نہیں آکر کی جمع ہے ات اللہ اس کے ساتھ اس کی خبر آئے گی جمع واج منس نہیں ات اللہ ابو طلبہ نئے ہیں طلبہ محنتی ہیں ات اللہ مجتہدون ہی دونا طلبا چھوٹے ہیں ات صغارن، بڑے ہیں کبارن، کمزور ہیں ذیف کی جمع، جمعن لمبے ہیں طویلن کی جمع طوالن، تمرین رقم اور با مشق نمبر چار ہاتھ ہی جمال کلماتل آتی آنے والے الفاظ کی جمع پیش کیجیے لائیے باب دروازہ اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اب وابن دروازے بیتن گھر جمع بو نجم ستارہ جمع نجومن قلمن کی جمع اقلا امن گدہ گدا اس کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں حمورن بھی اور حمیرن بھی حمورن اور حمیرن سریر چارپائی جمع اس کی استعمال ہوتی ہے سور نہر انہار ان سیارت ان گاڑی جمع سیارات علیف و لمبیتا کے ساتھ کلب ان کتا جمع اس کی قلعت ہوائی جہاز جمع اس کی طرتا کی جگہ پہ کیا آ جائے گی علیف و لمبیتا درسن سبق دورسن اسباق جمع بحرن سمندر بہار جمع کتابن کی جمع کتبن کمیسن کی جمع کم سان کم سون کی جمع دراجاتن سائیکل حقلن کہتے ہیں کھیت کو اس کی جمع استعمال ہوتی ہے حقولن حقلن کی جمع جب الن پہاڑ اس کی جمع جبالن الکلمات الجدیرا تو نئے الفاظ الشریکا کمپنی جمع اس کی شریکات مدیر الشر کمپنی کا ڈائریکٹر کمپنی کا ڈائریکٹر مدیر سربراہ رخیس الستا الکمیس جمع اس کی الحمدللہ الحمد اللہ